فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلافات والصلاة پتا وپولا نیتی سداک اللہ بلا ہر قسم کی ہمد و تنا تاریخ تنجیب تفدیش عثمان کل ملک رب العزت وحدہ لا شریق نائق ہے کہ جس نے اپنی کتاب پاک اندر تانو ہر اس بات تو آگاہ فرما دیتا ہے جی نفع اور فائدے والی ہے اور ہر اس چیز تو متنوع فرما دیتا ہے جی دی اندر سارا نقصان اور خطارا ہے اللہ کو توفیق منگنی چاہیے کہ اے اپنے نفع اور فائدے دیا باتاں اختیار کرتے چلے جائیے اور اپنے نقصان اور خطارے دیزاں تو بچتے چلے جائیے ساڈا سبق ایک ایسی عبادت کے بارے اندر چل رہا سی جس عبادت کی موجودگی اندر وہی قبولیت نل جنت کا حصول ممکن ہے اور جدید عدم قبولیت یا جدید ویسے ہی غیر حاضری اندر جنتر دا داخلے کا دا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ عبادت معروف نم اس کا نماز ہے قرآن مجید اندر اس عبادت لفظ سولاد نل اللہ نے تعبیر کیتا ہے اور سولاد کے مفہوم اندر یہ بات شامل ہے دعا کرنا ہے نماز پر حقیقت ساری ہی دعا ہے تقریر تحریمہ تو لے کے اللہ اکبر تو لے کے السلام علیکم و اللہ تک ساری اللہ دی بار اندر دعا ہی دعا ہے درخواست ہی درخواست مختلف انداز اندر بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی عرضی پیش کر دیں کھڑا ہے کدی رکو اندر جکیا ہوا ہے کدی سچ اندر اپنی پیشانی اپنے مالک کے قدموں پہ چیکی ہوئی ہے اور کدی پڑے ادب نل اقتراب نل دو زانو ہو کے بیٹھا ہوا یہ مختلف انداز ہیں مختلف کوز ہیں بندے کے اپنے رب کے ساتھ اور یہ رب یہ پکڑ کر رہا فرشتیاں دکھا دکھا کے کہ یہ اسی آدم دا بیٹا ہے یا بیٹی ہے جی پیدا کر لگیا تھی بڑے اعتراض کیتے سن دیکھو اس ویلے دی کی حالت ہے یہ کس طرح آج دی اور انتساری دی تصویر بنیا ہو گزشتہ جمعے دے خطبے اندر قیام نماز دیاں چند شرط ارج کی گئی سن چیتا چیتا ویسے تو شرائط بے شمار ہیں لیکن پنج ایسیا شرط ہیں جہیا زیادہ اہم ہیں میں انہوں پھر دوہرا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لا لمن کہ جس شخص کا بزو نہیں وہ نماز نہیں تک پہنچنے سان ہر طرح کی پاکیزگی اور تہارت کی ضرورت پہ نماز ہے وزو نہیں تو نماز نہیں ولا آن ملنم اسم اور فرمایا جس شخص نے بسم اللہ لاہ پڑھ کے وزو نہیں کی وزو نہیں مسلمان کا ہر کام اللہ کے نام کو شروع ہونا چاہیے ہر کیونکہ اس کام پایا تکمیل تک اسی صورت اندر پہنچایا جا سکتا ہے کہ اللہ کی مدد شاملے حال رہے اللہ نہ چاہے تو کوئی کم بھی نہیں ہو سکتا حتہ کے ایک فطری ضرورت بول و براب پیشاب اور پاخانے تک کی حاجت یہ اندر بھی اللہ کا نام لے کے ہی آدمی کو مصروف ہونا چاہیے دع سکھائی اللہ اے میرے اللہ آوز اعوذ بے کا میرے خوب سے میں اپنی ایک ضرورت نو پورا کرنا چاہنا میں تیری بار اندر یہ درخواست کرنا کہ اس حالت اندر میں نو شیطان دیا شرارتوں تو محفوظ رکھے یعنی, ہر کم مسلمان دا اللہ نام نر شروع. جس میں لا پڑھ کے وضو نہیں کیا پہلی شرط ہے کاقی اور دہارت. دوسری شرط کتاب و سنت کی روشنی اندر عرض کیتی گئی تھی اللہ فرمان موقوتا کہ جس طرح مسلمان سے مومن سے نماز فرض ہے اس سے طرح ادا وقت تے ادا وقت کرنا فرض ہے بلا وجہ نماز نو بے وقت کر دینا نماز نو ضائع کر دینا ہے نماز پسند آ جائیں گے دی ایسے شخص نو جہاں وقت پہ ادا نہیں کرتا اور نبی کریم صلی اللہ حدیث لیج کر کے پڑھتا ہے بے وقت کر کے پڑھتا ہے یہ منافق آدمی ہے مسلمان ساریا ہی نماز وقت سے پڑھنیاں چاہیے نے لیکن نماز اثر بھی خاص تاکیت ہے قرآن مجید اندر بھی اللہ پرن ہاف والا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ان وقت کا خیال رکھا کرو خاص طور سے درمیانی نماز اور درمیانی نماز حدیث کی روح نماز اثر ہے دو نماز تو پہلے گزر چکی ہوں نے دو نماز تو بعد آن والی ہوں یہ درمیان اندر آپ نمازِ اثر دے وقت کر کے پڑھنے والا منافق ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور جس مسلمان جس مسلمان نو نو مومن اپنی فکر ہے دے وقت دا خیال رکھتا ہے دیکھتا رہتا ہے پوچھتا رہتا ہے زندگی اگر اس طرح گزر گئی یہ عمر اس طرح گزر گئی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا شخص کا ہو شام کا کوئی بھی وقت ہو جا طریقے کار رکھا ہے قبر اندر جہاں شخص پہنچتا ہے دنیا کی زندگی ختم کر کے دو فرشتے آ جانے نے جہی اوٹھا بٹھا دے روایت اندر اندر نام بھی دستے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک دا نام ہے منکر اور دوسرے کا نام ہے نکیر منکر اور نکیر دو رشتے قبر پہنچتے ہر ہر کو کو ہیں قبر اندر دفن کرنے لٹانے او اٹھا کے بٹھا دیں دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اور مسلمان سے اس طرح اٹھ کے وہی یہ حالت ہوں جس طرح نیند چار اپنی سستی نو غفلت نو دور کرنے نیم چیز وہ فرشتے جنہ نے اٹھا کے بچھایا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا طرف توجہ کر تیرے تیرو کچھ سوال کرنے نے تیرے کولو کچھ پوچھنا <بتضح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کہ مومن آدمی یہ بات سن کے دیکھو سورج غروب ہون دے بالکل قریب پہنچ چکا ہے میری نماز اثر رہ جائے گی تھوڑی دیر سے جو میں پہلے نماز پڑھ لوں لہشت کوئی قبر اندر انہوں سورج دکھایا جانا ہے جس غروب ہون قریب پہنچ گیا پریشان ہو گیا ہے بے چین ہو گیا ہے. انہوں نے ذرا ٹہر جاؤ میں نمازِ اثر پڑھ لوا سورج بہت تھے جا چکا ہے غروب ہونے قریب پہنچ گئے میری نماز پہت ہو جائے نماز پہ جا رہی وہ مسکرا گئے اور نال کہ اے اللہ دے بندے تیرا جہان بدل چکا ہے کسی اور جگہ پہ آ ہیں دیکھیے ہوں نماز پڑھن کی ضرورت نہیں اگر نماز پڑھتا رہا ہے کہ انعامات ملیں گے نماز پڑھنے کی ضرورت باقی نہیں ہے کیونکہ نماز زندگی تک تھی دنیا دی زندگی تک پرانی مجید اندر اللہ فرما دینے واہ بتا یا کن یقین حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادو تک نماز پڑھتے رہنا جد تک موت کا پیلام نہیں آ جاتا بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کتابیں اندر موجود ہے لکھ دیتی ہے بات کہ امبیا اپنی قبر نماز پڑھ دیں اللہ نے فرمایا موت کا پیغام اون تک نماز پڑھنی ہے اگلی زندگی اگلے جہان کی عبادت اس عبادت تو بالکل مختلف جنت اندر کوئی کم نہیں ہوا کمان کا کوئی فکر نہیں ہوگا کہ میں صبح صبح جا کے دکان کھولنی ہے سنتا سجانا گاہکوں کو بگتا ہے مال مغوانہ ہے مال پیجنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوئے گا فراغت ہی فراغت لیکن جنت اندر نماز ہوئے گا عبادت کا انداز مختلف ہے زبان تو ایسے کلمات ہر وقت مومن دے نکل دے رہیں گے جنہاں اللہ راضی اور خوش رہے گا لا يسنعون فیہا لغبا ولا سعصیما الا قیلا سلاما سلاما فرمایا کدی کسی دی زبان چ بری بات گناہ والی بات کسی دل آزاری والی بات نہیں نکلے گی ہر وقت سلامتی ہی سلامتی مبارک ہی مبارک بشارت ہی بشارت اپنے رب داری کرتے گرنگے اور ایک دوسرے نو دیکھ دیکھ کے خوش ہونگے اور کہیں گے الحمد للہ اللہ دیا تعریفا جن سارے سارے غم ختم کر ہیں کوئی غم ساڑا باقی نہیں رہشتے اللہ دے بندے تیرا جہان بدل چکا ہے ایتھے نماز کی ضرورت نہیں نماز پڑھتا رہے ہیں کہ انعام ملے گا یہ دیکھتا ہے اور ان جاند ہے کہ واقعی میں تو کسی ہی جگہ تک پہنچ چکا پھر بڑے اطمینان بڑے سکون نیٹ جانا ہے اور انہوں تیند ہے اچھا ہوں پوچھ لو میرے کلو جو کو چاہتے ہو کرو سوال جو کچھ کرنا چاہتے ہوتی اسی شخص نو حاصل ہوئے گی نا جڑا دنیا تے نماز پڑھتا رہا جنو اپنی نماز دی فکر نہیں اس رشتے دروجے وہ مخصوص سوال پوچھتے ہیں جڑے ہر شخص کو پچھے جانے نے اللہ سو سابت قدمی جباب دن کی دی توفیقہ فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویما لیں گے کہ آپ فرما دے اللہ علیہ اللہ کو سلامتی اور ثابت قدمی دی دعا کرو کہ اللہ یہ سوال ہونے نے ان ان انو صحیح جواب دن کی دی توفیقہ فرما دے تین سوال, سوال تیر رازک کون سا روزی کون سا رہ جاری زندگی اپنے رب نال تعلق قائم رکھا ہے اپنا رشتہ استوار رکھا ہے مضبوط تو مضبوط ڈر رکھا ہے ہر روز پنج وقت اپنے رب دی اندر حاضری رہا ہے. اے جواب آ جاندہ ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اللہ جایا تو سوا ہو سکتا دوسرا سوال ہوتا ہے لہو و من وہ فرشتے پوچھتے ہیں دس تیرا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن نے دنیا اندر اپنی عقل اپنی شکل اپنا عقیدہ اپنا عمل اپنا زندگی کا سارا معمول پیغمبر صلی اللہ چاہیے ہوا او فوری زبان تے یہ الفاظ آ نبی میرے, نبی میرے پیغمبر محمد تیسرا سوال ہوتا ہے پابند رہ کے اپنی زندگی بسر کی اپنا لایا اللہ دا بندہ فوراً جواب دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے میں مسلمان یہ تین سوال ہونے تو بعد اگر صحیح جواب دے دیتے نے آسمان تو ایک آواز آن دیے اللہ فرما دے آسمان تو آواز پہنچ دیے کہ میرے بندے نے بالکل سچ بولیا ہے یہ رب میں ہاں یہ نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے سودا کا اب جی میرے بندے نے سچ بول اے اعلان کرن تو اللہ چھوٹا جا گڑھا چھوٹی جی قبر بنا کے آئے حکم مل رہے تک میرے بندے دی نگاہ پہنچتی <تصفح> اتو تک, میرے بندے دی نگاہ پہنچتی اوٹھو تک جا. قبر ہر پاس کل جانی ہے فراہ اور وسیع ہو جاندی ہے کہ ابھی تصور بھی نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ حکم ہوں تو سر میرے بند کو سوال کیتے سن تین صحیح جواب دے دیتے ہیں جلدی نال تین انم میرے بندے نو دے دیو ہر سوال دے بدلے ایک ایک انعام میرے بندے نو دے دیو پہلا انعام کی ملتا ہے اللہ دوسرا انعام ملتا ہے من میرے بندے لباس بھی سارا جنت دیا کے پہنا دیا اور تیسرا انعام ملتا ہے باباً الجنہ میرے بندے بھی فرمایا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وجہ جنت دی طرف دروازہ کھول دیا جنت دیا خوشبودار محتر اور ٹھنڈیا ٹھنڈیا ہاوا اس بندے کی اونیاں شروع ہو یہ کون ہے جمازی جنہیں اٹھ دیا ہی فرشتیاں کا سامنا کردے ہی ہے کیا اسی کہ خیر جاؤ ذرا مینو نماز پڑھ لین دوں میری نماز رہ جائے گی سورج غروب ہو جائے گی اگر کسی شخص اپنی زندگی چ نماز کی فکر نہیں پڑھی نہیں ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی, یا اپنی طرف پڑھتا تو رہا لیکن بے وقت پڑھی ضائع کر کے پڑھی وہ سامنے وہ منظر نہیں آ رہا وہ آیا ہوا بے چین پریشان اٹھا کے بچھا دینے کدی اتنے دیکھ لے کدی چلے کدی دائیں کدی بائیں کدی سامنے کدی پچھے اور اس کیفیت کی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کردہ فرمایا لا یبنا کابنا آدم اے آدم دے بیٹے تیرے پیٹ نو قبر دی مٹی پرے گی اس پہلو اے نہیں بھرنا جد سوائے اس مٹی کچھ نظر ہی نہیں آگ جس پاس نگاہ اٹھایا گا مٹی کی مچھی مچی کی مچھی کہہ رہے نے ساری طرف متوجہ ہو جاؤ اور ڈر رہا ہے لہر رہا ہے اللہ سالنا کلنا اللہ سو ایسی حالت تو بچا لوال یہ لہ مر رب کا دس تیرا رب کون اسی بےچینی اندر اسی پریشانی اندر دائیں بائیں جھانک کے دیکھ کے مایوس ہو کے اخیر یہ زبان چو یہ الفاظ نکلنگے گے ہا ہا لا ادری میں کوئی پتہ نہیں میرا رب کون میں نہیں جانتا میرا رب کون کو لہو ومن نبی ہوگا دوسرا سوال دس تیرا نبی کون ہے پھر جواب ہا ہ لا ادری میں نہیں جانتا میرا نبی کا تیسرا سوال تیر تین زندگی اندر کس لاہ عمل اپنایا جاب آ ہا لا ادری میں نہیں جانتا کہ میں کی ہاں اور میں کس رستے پہ چلتا رہا مجھے پتا نہیں منادیم ان کا آسمان تو آواز آئے گی اللہ فرمان گے اس خبیس نے تیل ہی جھوٹ بولے تھے یہ جڑا آج کہہ رہا مینو کوئی پتا نہیں میرا رب کون ہے وقت پنچے سامنے کیا جانا سی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے اللہ اللہ والا دینا میرا رب کون پنج <فصح> <بل amad> <بل tie> <بل tie> <tie> سنہد ان محمد الرسول اللہ آج یہ ہیں کہ میں کوئی پتہ نہیں میرا رسول کون ہے میرا نبی کون جھوس بول ہیں کیا جاندہ تھی؟ نماز نماز دی طرف نجات حاصل کر لئے کوئی پتا نہیں ہاں سے کس رستے سے چلتا یہ دعوت دیتی گئی بلایا گیا نے سامنے ایلان ہو لیکن ضرور محسوس نہیں کی قبر نکم آتا ہے میری طرف دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویل اللہ یہ فرما دینا کہ یہ ذرا جکڑ لے علطا یہ بھی آجری جکر یہ ہو جا یہ جکڑ لے قبر ہر پاس تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے فرمایا اس طرح, انگلیاں انگلیاں پاکے فتخ ازلاو فرمایا جس طرح قبر ہے والی بائیں بائیں دائیں طرف دونوں آپس اس طرح مل جانا آواز مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک چیخو چلا انسانہ اور جنہوں تو سوا باقی اللہ کی ساری مخلوق سن رہی ہے بھی اللہ پردہ کرم ہے کہ او, او تک نہیں پہنچ دیا تسی او مایا سن لینا تو تے آرام دے حکم مل رہے یہ تین جھوٹ بولے نے فوری طور پہ تین قسم کا تے مسلط کر دوں پہلا آزاد کی پریشو النار یہ بستر جہنم دی اگ دیا کے بچھا درانے مجید اندر اللہ فرما دے لہم جہنم ابھی اپنے نا دے تھلے بھی اگ پچھانی ہے اگ ہی دینی یہاں کا بچھا بھی اگ دن بھی اگ دا مِنَ <النَّار> جہنم کی اگست بچا دو لاس بھی جہنم دی آگدہ ہی پہنا دیو تہو لہو بابن تلنار تِلَ یہ قبر کا دروازہ بھی جہنم دی طرف کھول دیو. دروازہ لفظ باب ہے ایک دوسری حدیث اندر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جہنم نو دوزخ نو ساری نو قید کیتا ہویا ہے. رکھیا ہویا. جس طرح جنت سسمان تو اتر رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات جہنم بھی دکھائی جنت بھی دکھائی ساری زمینوں نے تھلے جہنم ہے پرمایا اگر کسی جگہ چو زمین تے سوی دے شراخ دے برابر سراخ ہو جائے جہنم جو تے چی گرمی او دی حرارت وہ ساری روئے زمین کے درخت پودے ویلاں فصل سب کچھ جل جائے راک ہو جائے اور قیامت تک دوبارہ اے دی اندر کوئی چیز اگ نہ سکے اگر سوئی سوراخ دے, دے برابر سوراخ ہو جائے تو جی دی دی طرف ہے مرنا نہیں کہ موت تے ایک کو ہونی تھی اور او آ اللہ فرمان جانے جہنم دی کی اگ نل حرارت اور تپس نل یہ چمڑے گے, اسی پھر درست کر دیں گے پھر درست کر دیا گھر سڑنگ اور عذاب مرے گا نہیں خاش کرے گا کہ میں مر جاؤں لیکن ہاں یہ خبر اندر پہنچتے ہی ایک منظر اللہ نے بیان کیتا اللہ کے رسول نے بیان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک وعدہ کیتا ہے اپنے بندیاں نال کہ دنیا دے نہیں جنت اندر پہنچ کے تو ہر خواہش میں پوری کر دیا اتنے پہنچ کے جو کچھ چاہو گے مل جائے گا جو کہ اس نہیں ہو جائے گا اللہ قادر سے ہے دنیا اندر بھی ہر خواہش پوری کر دے منگن والے نو ہر چیز دے گئے جو کچھ وہ منگ رہا ہے لیکن یہ وہ قانون نہیں وہ اصول دے خلاف جنت اندر وعدہ کیا ہے کہ ہر خواہش پوری کی جائے گی جس ویلے جنتی جنت اندر پہنچ جاؤ گے اللہ سانو بھی وہاں شامل فرما لوگ ولی سزاد کا بے عزیز اور یہ اللہ واسطے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سانو بھی شامل کرنا وہ کچھ مشکل جنتی جنت نرپوچ جان گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے اپنے عزیز و اکارک نو اپنے دوست اخباب نلاش کرتے کچھ مل جان گے کچھ نہیں مل سک یہ معاملہ کسی عام بندے نل بھی پیش آ سکتا ہے نبیہ نل بھی پیش آنا گے علیہ وسلم قرآن کے حوالے ذرا غور کرو کیا ابراہیم علیہ السلام نو اپنا باپ جنت اندر مل جائے گا نہیں ملے گا وہ دی زندگی ساری گزری بت تراشد تراش اللہ کی شان ہے نا کون ساری بت پرست ہے باپ بت تراش ہے تے بیٹا بت شکندے دلہ ہے ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دی بڑے بڑی محبت بتدیا تراشتہ تراشتہ کوشش کرتے ہیں لیکن تے اثر ہی کوئی نہیں وہ بلکہ یہ کہہ رہا ہے ابراہیم اپنی تقریر تو بات نہ آ جے تو اپنے و نصیحت نہ اے درس دین تو تو نسیحت نہک یاد رکھ میں تین پتھر مار مار کے مار دیا گا یا تینوں کٹ کر دیا قرآن اور ابراہیم علیہ السلام نے باپ دی اے بات سنی تے فرمان لگے کہ تے سچ مچ باپ مینو پتھر مارنے نہ شروع کر دے گھروں کھنگ کر گا دمکی پہ دے اے عملی طور پہ نہ کم شروع ہو جائے میرے کوئی گستاخی نہ ہو جائے فرما دیتا سلام انہ ابا جی تصا کی کڈنا ہے میں آپ ہی چلا جا میں خود ہی چلا جاؤں اے باپ جنت اندر ملے گا ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ آؤ نبی کریم صلی اللہ کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا اللہ جس ویل حکم دینا دیا سفا الگ پداں سفا الگ بنیاں شروع ہو جان گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو سب اندر کھڑیاں دیکھنگے گے جیسے اندر پھر قارون ہاما ستا اور اس قسم دے بڑے بڑے کافی ہونگ جانے اللہ تیرے وعدہ فرمایا تھی میں دعا کی تھی اور تو قبول کر لی تھی رب لا تو نہیں بہسو دعا کی دے دن دلیل نہ کریں رسوا نہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن تیرے وعدے سچے بر حق ترما دتا سی کہ تین ضلع اور رسوائی تو محفوظ رکھا جائے گا تو بڑی میری ضلع اور رسوائی ہورتی ہو سکتی ہے میرا باپ کس کا بند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم السلام اسلام جواب آئے گا باپ والے دیکھ ہی چاہے اپنی نظر چکا لے اپنے کمے والے دیکھ <تصفح> <تصفح> نظر چکا لے یہ دوسرے ایک تو یہی مانا کہ تو اپنی نظر چکا لے وہ دیکھ ہی نہ دوسرے ماں نے یہ بھی کہ اے ابراہیم تو اپنے تقام نس کے تینوں کنی عزت بخشی ہے اور ابراہیم دا نام لے علیہ السلام اللہ نے قرآن اندر سنو اطلاع دیتی فرمایا بٹم اللہ ابراہیم خلیل میں ابراہیم اپنا دوست بنایا رہا ہے ابراہیم تو اپنا مقام دیکھ اپنا مرتبہ جگہ پہچان اور یہ سوچ کے تو گلان کس قسم کرو کر دیتی اپنی شان اور اپنے مقام دے مطابق کوئی گل بات کر کے بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے یہ آواز آئے گی ابراہیم علیہ السلام باپ کی طرف طرح نظر ہٹان گے آگرو کی شکل بنا کے اس وجہ جہنم اندر مندر پھینک دیا جائے کیا تر اسلام بیٹا جائے گا تلاش کر لیں نہیں ملے گا جنوب یہ کشتی اندر سوار ہو جا وہ پہاڑ دی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے سا آئی جلا جبھی یا مینل ماں ابا یہ پانی کن بلند ہو جائے گا یہ سطح کنیکی کچی ہو جائے گی میں جب خطرہ محسوس کراگا دوڑ کے سامنے پہاڑ سے چڑھ جاگا بچ گا, پچ جا گا. میں کشتی اندر سوار ہونے واسے تیار نہیں انجام کی ہوا وا گئی نہ اللہ فرمانے نے کہ جی باپ بیٹے کی گفتگو جاری تھی پانی دی ایک ایسی لہر آئی بیٹے کا پتا ہی نہیں چل رہا کدھر لے گئے دوڑ یہ بیٹا ملے گا جنت اندر نہیں ملے گا نہیں لیا میںا دو اور تھا ساتھے بڑے اور نیک بند نبی تو زیادہ آئے اور, اور نیک اور بندی دیا بیری لیکن جس ویلے انہوں نافرمانی کیتی پروانی کی خیانت کیتی اپنی جہنم تو بچا نہ کرنا نافرمان دوزخ اندر جا رہے ہیں چلو بھی دوزخ یہ بیویاں نہیں مل رہی ایک لوٹ علیہ السلام کی بیوی ہے ایک لوت علیہ السلام کی بیوی مثالوں آم لوگوں کی مثالاں حضرت آسیہ آسیا فروی بیوی، کئی بیویاں جنت اندر ہوامد ج جہنم اندر کئی خامد جنت اندر بیویاں جہنمند آسیہ دی مثال قرآن اندر اللہ نے بیان کی تھی جس ویلے فراؤن نے حکم دیتا کہ یہ زندہ جسم اندر میرا لگا دیتی جان کھڑا کر کے دیوار دار سارے قسم سے نیڑا لگائیاں جا رہی ہیں آپ کی آسیادہ ایمان ذرا دیکھو قرآن دے الفاظ میں نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کی کرتی ہے اللہ کی بار کا کہیں گی اللہ اے میرے اللہ مجھے اے محسوس ہو رہا ہے کہ ان قریب میں تیرے کو پہنچنے والی یہ ظالم مینو گا نہیں رب لی من فرعون من اللہ میں تیرے کوئی رہی ہوں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے میرے اللہ میرے پہنچن تو پہلے پہلے جنت اندر میرا محال بنا رہی آتی فرعون جنت اندر ملے گا نہیں ملے جنتی اپنے اپنے عزیز وکار آتاب رشتے دار تلاش کا وعد آ جو چاہے گے وہ مل جائے گا جس طرح کہو گے وہ ہو جائے گا ارد کر اپنے پلا رشتہ دار ملنا چاہتے ہاں آت کرنا چاہنے ہاں آن دیکھنا چاہتے آمانگے ہاں بالکل ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ تو ملاقات کرا دین اس ملاقات کا ذکر قرآن اندر موجود تھے سورج مدفردرمایا جنتی ان کیا جائے گا تی سارے آ جاؤ جڑے جہاں اپنے رشتے دار ملنا چاہتے ہیں اور وہ او اتنے کھڑے ہونگے بلند جگہ اولائک لہور سا بیما سوبارو اللہ فرمانے نے کہ کے دنیا دی زندگی اندر تکلیفاں برداشت کر کر کے صبر کیتا ہوئے گا کئی قسم دیا محرومیا صبر کیتا ہوئے گا اچھا یہاں بڑے اچے اچے محل دینے نے ملٹی اسٹو بلڈنگ بلا ایک جی وہ رفا یہ جن جنتی اتنے جہنمی کھڑے جڑے گے انہوں نے تھلے سلا دی جائے گی کسی باپ نو یہ کیا جائے گا کہ تیرا بیٹا ملنا چاہتا ہے بیٹے کیا جائے گا تیرا باپ ملنا چاہ ہے؟ کیا جائے گا ملاقات ہو رہی ہے سب تو پہلی گفتگو کی ہو رہے گی ونا دلجن اخہ بن انکد وجدہ ما ونا ربونا ہکا فہل وج کم ماو ربو کم ہکا جنتی اتنے کھڑے دیکھ کے وجد نہ رب نہ ہکا سڈے رب نے سارے نال جنت کا جڑا وعدہ کیا کرو اے کرو اے نہ کرو ابھی وہ مطابق چل دے رہے ان جنت کا وعدہ کیا ہوا سی اللہ نے وہ وعدہ پورا کر دیا بجت وجدتم ما نہبو تم حقا تھی بھی دسو جہنم والا وعدہ تال بھی پورا ہویا ہے یا نہیں یہ ہوں انکار کس نہ کر سکتے گپتگو کا آواز اتو ہے ہوں یہ تھلے بولتے ہیں ونادا اصحاب النار اصحاب بیٹا باپ پکار کے ابا جان دیکھو ذرا میرا حال باپ بیٹے نواز دے رہا بیٹا دیر بیٹ میری حالت پائی پائی بیوی خامد, نو خامد بی بی نو کی کہیں گے مہارا کا ملا دیکھو کس طرح جل رہے ہوں کس طرح سڑ رہے ہاں سارا کی حال ہے ایک گھنی اس آ پیا یا کوئی ہو جلنے واسطے سانو کوئی سکون مل, مل جائے دی درخواست سن کے اتو آواز کی دیں گے جنتی کہیں گے ان اللہ تسی کافر ہے نہ ہو نہ حرام ہر ہر کر پانی نہیں مل سکتا کوئی اور چیز تو نہیں دیتی گالمی ہونے نہیں ملاقات ہونی ہے تو مدستر اندر اللہ اسلن والوں گیل مجرا دنیا اندر جس ویل کسی تکلیف اندر مبتلا ہو کے اللہ نہ کرے کسی پریشانی اندر کسی نے کے کے آدمی فورن کہ یہ ہوا کی حادثہ ہوا جنتی تھی دسو کہ اتنے پہنچ کس طرح گئے جہنم اندر کس طرح وہ جڑے دنیا اندر انہاں دے معروف تھا او نام لے لے کے لکبا پکار پکار کے کی، شاہ کی، کس طرح تس آتا آشار جہنم کے اینی نگر پر مقرر کیے ڈر ہو گئے انی اللہ نے ایک تعداد دیکھی ابو جہ خبی کہ کہ دو سے میں چڑھتا سارے مل کے باقی ستارہ قابو نہیں کر سکتو دو ماں سال کا کم فی سا پہنچ کس طرح گئے ہویا کی بنے کی تو ہوں یہ بات جس راؤ تھا سن او چار وجوہات بڑی بڑیا دسن گے اپنے دو دخمدر پہنچن دیا جن مندر جان قرآن ہے کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا سورہ مدثر یہ سوال ہو رہا ہے ماں سارا کا کم دوزخ اندر کر دو کس طرح جائے ہوا کی بنایا کی پہلی وجہ آلو لم کہیں گے کہ نماز نہیں سمپڑھتے اسی بے نماز ہاں نماز نہیں پڑھی دنیا اندر اسی اس واسطے دو زخمر لم نینل مسل یہ سب تو پہلے نمبر پہ کہڑی چیز بیان کیتی جاندی جی اہمیت زیادہ ہو زور زیادہ ہو مینل مسلیگ اسی بے نماز ہاں نماز نہیں پڑھی دنیا اندر دوسری وجہ کو اللہ نے سب کچھ گریب نوکینسافر بڑیاں بڑی داخت کرتے سن جانے سلامے لیکن غریب کسی ندی کھانا دی. غریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن اللہ کئی بندے بڑی سخت بھک لگی اور تو کھانا ہی نہ کھلایا کبھی گا ساری کائنات دا خالق، مالک تینوں تین لگی اور میں کھانا نہ کھلایا اللہ پھر یاد کرانے کہ فلاں موکے میرا ایک بندہ تینوں پتا کہ یہ بخا ہے جی اس ویل وہ انو کھانا کھلا دیا تو اس طرح ہی تھی جسم کھلا دی. اللہ ابھی کدی کسی مسکین نہیں تیسری وجہ وَقُنَّا ہو گئی ہے دن آ گیا ہے ابھی بیٹھے رہتے سا دوست یار مل کے گپا مارتے رہتے سن بکواس کرتے رہتے سا سانو کدی احساس ہی نہیں تھی ہوا کہ کن وقت گزر وقن خوش میچ جاری رہ والے دن شروع ہوتے حساب لینا یقین ہوں وقو ز مال خاں بیٹھے بکواس کرتے رہتے سن دا مارتے رہتے چوتھی وجہ نو کوئی اے نسب جی نا کہ میاں مرنا ہے, ہے قیامت آنی ہے حساب کتاب دینا ہے تیاری کر لو بچ جاؤ ان چیزوں کو بک میاں کرو اپنی قیامت اپنے کو جنو آوے بیکھی جائے گی یہی جب دینی آئے آدم تو کے یامت دکھاؤ اللہ فرما دین یہ جی تک پوچھتے ہیں نا کہ قیامت کدو آنی ہے یہاں فرما دساں ردے پلا کم ہو سکتا ہے تے پیچھے پیچھے ہی آ رہی ہو تیار کی کیا ہوا سامان کیا, کیا متواز کہ قبرستان چو گلیاں ہڈیاں لے آؤں سورہ یاسی پڑیا کرو ان ہڈیاں اس طرح انگلیاں مل مل کے گراڈا زمین پہ تے گراؤ تے دے مَن رمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی کوئی اقل کی گل کر جل گئی نے سڑ گئی نے بسیدا ہو گئی نے اندازہ کرے گا ترہ دیا گلا کر گل سڑیا گسی جن ادو بنا لیا جدو کچھ بھی نہیں سیون ٹھیک نہیں کر سکتا اپنی بنائی ہوئی مشین دی مرمت نہیں کر سکتا <نیتیم> جدو قیامت کا ذکر کرتا قیامت اونی چار بجو بیان کر کے دستنگے کی اگے کہ ساری یہ حالت سی نل یقین بہت آ گئی ابھی مر گئے بس سارے دوستی وجوہات اس بیان اور او ہاتھ بیان کرن تو بعد اللہ ایک اعلان فرما رہے ہیں فرمایا فراہ تن کسی غلط فہمی اندر نہ رہنا نہ کسی سفارش کرنی جائے نہ سفارش مننی نہ سفارش کسے کرنی ہے نہ اللہ نے مننی آؤ اے وقت آن تو پہلے پہلے ابھی نمازی بن جائیے ابھی یہ وجوہات ختم کر لیے اسباب اس باب جہاں تو دور چلے جائیے اللہ میں تو سنوں قیامت تک آؤ والے لوگ توفیق عطا فرما دے کہ نمازی بن جائیے اپنی نماز کی حفاظت کر لیے اپنی نمازوں تے ادا کریے اپنی جماعت ادا کریے اور مرتے دم تک نماز پڑھتے رہیے جد زندگی ختم ہوئے گی ادو ہی نماز ختم ہوئے گی واہ آخر ادا رب نہ چند ایک سوال دوستوں نے پوچھے نے ایک تو یہ کہ کیا ادت ختم ہوا اپنے خامین قبر حدیث اندر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں قبرستان سا کہ تسی قبرستان اندر نہ جایا گا. وہ اپنے آپ سے قابو نہیں رکھ سکیاں سن جا کے رونا چیخنا بین کرنا شروع کر دیا تھا رونا اور زبان تو ایسے ویسے کلمے کھڑنا ایک بہت ہی خطرناک بات ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسیا عورتیں جڑیاں بین کردیا نے روڈیاں نے اور نال کچھ بولدیا نے قیامت دن انہوں کو شکل بنا کے دو دکھ اندر سجا جائے گا منع کر دیتا فرمایا قبرستان اندر نہ جائے لیکن جس طرح مسائل آدھے چلے گئے جنت اور جہنم سے یقین ہوں چلا گیا ایمان راسخ ہوں چلا گیا ایک وقت ایسا آ گیا کہ بہت ہونے والے سے اس طرح رونا نہیں کہ آدھا آنسو تے ضرور چلتے سن لیکن انا انا اللہ چل رہا ہے اے پہنچ گیا اپنی باری اتھر ہی پہنچن کن تو نہ ہی پہنچنے والے پر مایا کن ہے تو کن، میں کیا ہوا قبرستان اندر نہ چلیا جائے پر آ ہون تو تے تو اے امید ہے کہ تسی صبر کر سکو ہو گے ہن تسی چلیا جایا جا سکتی ہے پوری ہون تو بعد اپنے خامین کی قبر سے جا کے دعائے مغفرت مقصرت او دی زندگی نو یاد کر کر کے اپنی موت نو یاد کرے کہ اے اتنے آ گیا ہے میں بھی آنا میں اتنے ہی پہنچنا ہے اور او سے دعائے مغفرت کہ اللہ اے یہ ظاہر اور بات ان توں جاننا یہ کریں دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ ہے کہ کیا اشادی نماز تو بعد تو یا شکرانے کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں یا نہیں دو نفل سے ویسے ہی ثابت ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اشادی نماز کے بعد آپ دو نفل ہمیشہ بیٹھ کے پڑھتے صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے بھی بیٹھ کے پڑھنے شروع کر دیتے آپ نے فرمایا بھائی اللہ پورا ہی سواب میں شکرانے یا نماز حاجت دو نفر یہ نماز سبابیا کہلات بھی یعنی معمول نہیں روٹی نہیں بلکہ ایک سبب پیدا ہو گیا ہے نماز پڑھن کا جس طرح نماز تک کوئی نماز نہیں نماز آن نماز حاجت یا نماز شکرانہ کے دو نفل پڑھے جا سکتے ہیں مراج کسی دوست نے یہ بھی پوچھا کہ کیا مرد پیروں مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں پیروں ہاتھوں عورتہ لگا کر دیا نے مہندی مردوں واسطے جائز نہیں تھی سر لگاؤ دہڑی رکھ کے انہوں لگاؤ اس پاسے نہیں آن دے آراندی لگا کے مسلے پوچھتے ہیں سوال ضرورت دے مطابق نہیں میں سی کی کہ سوال وہ پوچھنے چاہیے جنہاں کی سانو ضرورت ہوے جنہاں کے بارے پو سانوں پوچھا جان والا ہو ایک سوال سے اے کہ دا لفظ قرآن اندر آیا ہے کیا اے کوئی نبی سن یا نہیں اللہ نے قدیب ہی کہ اے نبی سان یا نہیں واسطے ایسے سوالات پرہیز کرنا چاہیے جنہیں بارے ادھر پوچھا نہیں جانا جنہوں کی سان ضرورت نہیں سارے مسلمان واسطے اے دعا کرتے رہنا چاہید ہے کہ اللہ حافظ حدت تو بچائی رکھے اور انسانیت دی اللہ دی مخلوق دی زیادہ تو زیادہ خدمت کرنے کی سانو توفیق عطا فرما ہے اسی جدو کسے بھائی دی خدمت کرنے ہیں وہ دی مدد کرنے ہیں وہ تعاون کرنے ہیں جر حقیقت اسی اپنے ذات دا فائدہ اس ویسے سوچ رہے ہوں